اور جو خدا کی میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے ہاں تمہیں خبر نہ ہو